اسراہیم بھائی ہو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین ان شاء اللہ آج سبق نمبر چھ مدنی قاعدے میں سے جس کی کل چار سطروں کی مشق کی تھی آج انشاءاللہ شاء اللہ پانچویں ستر سے اس سبق نمبر چھ کو مکمل جو ہے اس کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر چھ نکال لیجئے اور خوب توجہ کے ساتھ اور حرکات اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ مشق میں شامل رہی ہے بسم ہروہ الرحمن الرحیم قوف کو پُر پڑھیں گے یہ دو نقطے والا قوف ہیں اور حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ کتنے ہیں ماشاء اللہ سات عروف حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پُر یعنی موٹے بڑے جائیں گے قف پیش ایر لبر لڑا کات کو دراز نہیں کرنا کھینچنا نہیں اور نہ ہی حرکات میں جھٹکا ہو اور نہ ہی مجھول پڑے جائیں بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے ات سو سین پیش سین پر پیش ہے اور پیش کی ادائیگی کیا ہے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کرنے سے پیش ادا ہوتا ہے اور زبر آواز اور منہ کھولنے سے ادا ہوتے ہیں اور زیر آواز نیچے گرانے سے ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ آپ کی توجہ ہے اور کافی حد تک ماشاء اللہ اسراہیم بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں تو اب یہ کہ دراز بھی نہ ہو اور ہر حرکت جو اس کی ادائیگی ہے اس صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا ہو اور حروف کے اندر بھی بگاڑ پیدا نہ ہو جو پر پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں اور جو باریک پڑھے جانے والے ہیں وہ باریک پڑھے جائیں اور جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں ان کو نرمی سے پڑھنے اور جو سختی سے ادا ہوتے ہیں ان کو سختی سے ادا کرنا ہے سوئلا سین پیش سو ہمزہ زیر ای ہمزہ زیر سوئ لام زبر لا سوئلا سوئلا قتیلا زیر اری حم زبر اری اف زبر زبر ما میرکی برتے روبا ریب رو کاف کو باریک پڑھنے یہ ڈنڈی والا کاف ہے اور را کو پُر پڑنے را پر پیش ہے کی بارو ہے پیش زیر ہو زبر را رانگ شی را پر پیش ہے اس کی ادائیگی میں ہوٹوں کو کامل گول کریں گے شیم کے نیچے زیرے آواز کو گرا کر اور زبر را پر ہے تو آواز اور منہ دونوں کھول کر اس کو ادا حو شی رو شی رو را اب اس سطر نمبر پانچویں کو روا میں پڑتی ہیں او ی آماری بارو خشیر اب سطر نمبر چھ حمزہ زبرآ شاہ زبر شاہ آشا حمزہ ہمزہ زبرآ حا زبر آشا دال دو زبر دن آشا دن آشا دن دال کے ساتھ جو الف ہیں یہ تنوین کے ساتھ جیسے ہم نے سبق نمبر پانچ میں پڑھا تھا تنوین کی تختی جو پڑی تھی تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں اس میں یا اور الف جو ہے دو زبر کے ساتھ الف اور کہیں لکھا ہوا ہے اور کہیں دو زبر کے ساتھ یا لکھی تھی جو نہیں پڑھے جاتے اگر یہاں وقف کریں گے جیسے احادہ تو پھر علیف پڑھیں گے یعنی ایک زبر دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر ایک حرکت پڑھتے ہوئے احادہ یہ وقف کا طریقہ ہے قرآن پاک میں جہاں بھی دو زبر آئیں کلمے کے آخر میں اور اس کلمے کے آخری ہر پر دو زبر ہوں وہاں وقف کیا جائے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر وقف کریں گے آشادن وقت میں کیسے پڑھیں گے آشاد بلکہ یہ کلف کھینچیں گے آشاد آشاد جی آشادن میم زبر زبر بن میرو بند میرو بند بہت میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے بات کو پُر پڑیں گے را پر زبر ہے را کو بھی پُر پڑیں گے اور بہت کو پُر اس لیے پڑیں گے کہ شروع سے مستعلیہ میں سے بہت کو پور پڑیں گے یعنی موٹا پڑیں گے میرو بند ہوٹ بھی گول نہ ہوں میرو بند نَ رَ ضَن ضَن مَر ضَن عَيْن زَبَرَ ع مِيم زَبَرَ مَ نَ عَمَ لَ لَام دُ زَبَرَ عَمَلًا عَمَلًا ہا پیش ہُال دو زبر دن ہُدن ہُدن پو پیش تو واو دو زبر ون تو ون ون کوش او دو زبر او رن تورن اب ستر نمبر سات میم زبر مین زبر س م س دو زیر دن مسا دن, مسا دن مسا دن سین کو سختی کے ساتھ اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور دونوں زبر جو میم اور سین پر اس کی ادائیگی کے وقت آواز اور منہ دونوں کھولیں گے ما دن سا زبر سا سا کو نرمی سے پڑیں گے اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو نرمی سے ادا کریں گے اور مخارج کی لسٹ میں جب سا یا مخرج آپ دیکھیں گے تو اس کی ادائیگی جو ہے زبان کا سرا زبان کا سرا اور اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے اور نرمی سے اس کو ادا کر رہے ہیں را سا ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے ان کے نکلنے کی جگہ یہی ہے لہذا اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا سا زبر سا نیم زبر نون دو زیر نین ساما نن ساما نین سین زبر سبر خواہ ابر کیوں پڑھیں گے حروف مستقالیہ میں سے ماشاء اللہ تو یہ حروف مستقالیہ کتنے ہیں سات حروف ہیں جو پرانے پاک میں جہاں بھی ہیں ہر حال میں پور یعنی موٹے پڑے جائیں گے وہ کون کون سے عروف ہیں ماشاء اللہ فو خا فو پ وین عروف ہے میں سے خ اور پا. یہ دونوں عروف جے پر ہیں اور ان کو موٹا پڑھنا ہے سین کو سختی سے پڑھنا ہے سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی اور باریک پڑھنا ہے سین زبر سا خوا زبر خوا سخوا سخوا دو سبر خیر سمجھانے کی غرض سے جو اس طرح میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہر حرکت جو ہے وہ صحیح ادا ہو بغیر کھینچے ادا ہو جھٹکا بھی نہ ہو اور معروف پڑی جائے اس لیے ایک ایک حرف کر کے پھر ہم ملا کر پڑھتے ہیں। ورنہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا حرف جب اس کی ہجے کریں گے پھر دوسرے کی پھر دونوں کو ملا کے پھر تیسرے کی ہجے کریں گے پھر تینوں کو ملا کے پھر آگے پڑھیں گے یہ طریقہ کار ہے لیکن یہ صرف سمجھانے کی غرض سے کیونکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں اور ان میں سے بھی کئی الحمدللہ ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پاک جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو وہ تاکہ حرکت کی آواز کو صحیح پک کرے صحیح سے انہیں جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے معلوم ہو تاکہ حرکات دراز نہ ہو اور نہ ہی جھٹکا پیدا ہو اور نہ ہی مجھول طریقے سے ادا ہو بلکہ حرکات کا جو طریقہ ہے حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے آتی ہے زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ دونوں کھولیں گے جیسے ہم زبر آ تو آواز اور منہ دونوں کھولیں گے زیر جب ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرائیں گے جیسے ہم زیر ای تو آ, ای, آ یہ زبر کی آواز تھی اور ای یہ زیر کی آواز ہے اور پیش کو جب آدا کریں گے تو دونوں ہوٹوں کو کامل گول کریں گے جیسے ہم پیش او یہ بن گئے اب اس کو تھوڑا سا دراز کر دیا نا جیسے آ ای تو اب یہ حرکت نہ رہی بلکہ اس میں حرف مد پیدا ہو گیا یہ دراز ہو گئی حرکت ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جو میں نے اس کی مشق دیئے گا تو اس لیے جو ہے ایک ایک حرف کر کے پھر ہم ملا کر جہاں زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں حروف مستعلیہ بھی ہیں اور سٹی جیسے سخت حروف بھی ہیں تو ان کو ہم جدا کر کے پڑھ دیں تاکہ صحیح معنوں میں اس کی مشق ہو سکے سا س خوت س جی وا پیش لام زبر لا لا وا کو نرمی سے پڑھیں گے اور پر پڑیں گے موٹا پڑیں گے حروف مستعلیہ میں سے مگر نرمی وو نہیں پڑیں گے اس میں سختی کی آواز نہ ہو یعنی و زانہ بن جائے تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے لام دو زیر وین لن فا زیر <Laurent> فی حمزہ زبر ا سی ا کو جب ادا کریں گے تو اوپر کے جو دو سامنے والے دانت ہیں اس کے کنارے اور نچلے ہون کا تر حصہ یہ مخرج ہے یہ نکلنے کی جگہ ہے فا کے فا زیر, فی فا زیر فی حمزہ سی ہم زبر سی اِم پر جھٹکا بھی نہ ہو جیسے سی ا ایسے جھٹکا نہیں دیں گے بلکہ اس کی زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر اور بغیر کھیچے ادا کریں گے سی ا دو زیر تین سی ای این سی این آئی پیش اور کو کامل گول رکھیں گے او دو پاپ قن زید کن او کن او کن او کن او کن جی اب سطر نمبر آٹھ نون زبر نہ فا زبر فا نصا نصا را دو پیش اصل میں جو دو دو تین تین حروف مل کر ادا ہو رہے ہیں حرکات کے ساتھ جب ہم رواں پڑتے تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا تو پہلا حرف کھینچ جاتا ہے یا پھر درمیان والا یا پھر آخر والا تو جیسے نفارن اب نفارن پڑا تو نون کی حرکت صحیح ادا ہوئی فا دراز ہوگی جس کا زبر صحیح ادا نہ ہوا کیونکہ زبر زیر پیش یہ حرکات کہلاتے ہیں اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہی پڑیں گے نفا نفا نفارن زبر رو زب کو پُر پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی سو موما دال دو پیش دن فون سو میں دین زبر ببر بو وائن بودھ دونوں عروف پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ ماشاءاللہ اللہ عرف مستعلیہ میں سے اوبو ون بول رہا ہوں اوبو با دو پیش بن, بن غبابن لام زبر لیر ا لا لا بادو پیش با دو پیش بن میں حمزہ کی آواز پیدا نہ ہو جیسے لن نہیں پڑیں گے لن عین وسط حلق سے یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے اور حمزہ ابتدائی حلق سے یعنی شروع حلق سے ادا ہوتا ہے بن لا عیبن لا عیبن انشاءاللہ اس کی خوب مشق کریں گے جیسے خاص طور پہ آ ہے آئین ہے اس طرح دیگر حروف کی تو انشاءاللہ بغیر تکلق کے قرآن پاک پڑھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے لیکن اس کی مشق توجہ کے ساتھ کریں گے جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ اس قدر جو ہے وہ صحیح پڑھنے پر انشاءاللہ قدرت حاصل ہوگی لمزہ لا ریش رو ہوٹوں کو گول کریں گے دونوں پر پیش ہیں ار نون دو پیش نون ار نون از نن رال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو از نن کاف پیش پیش پیش بن اس سطر نمبر آٹھ کی رواں میں اس کی دہرائی کرتے ہیں نار فو لا لا لا لا لا لا لا سطر نمبر نو دال زبر ڈ دا زبر ریم زبر جا د رو دو زبر رو جن روج تن در جتن در جتن در جتن <Brother> ابھی یہاں پر جو یہ کالیمات دیے گئے چھ کالمات ان میں چار حروف ہیں یعنی ہر کلمے میں چار حروف ہیں اور اس کی ہجے کا طریقہ پہلے کو ہجے کریں گے پھر دوسرے کو پھر دونوں کو ملائیں گے پھر تیسرے کی ہجے کر کے تینوں کو ملائیں گے پھر چوتھے کی ہجے کر کے پھر چاروں کو ایک ساتھ پڑیں گے ڈال زبر دا رو زبر ڈر رو روبر جا ڈ دو زبر تنف زیر قی را زبر ربر رو قوف کو پر پڑھیں گے دو نقطے والا خوف ہے اور یہ حروف ہے مستعلیہ میں سے را کو پر پڑھیں گے را پر زبر ہے اس لیے را پر زبر پیش دو زبر دو پیش ہوں تو راہ کو پور پڑیں گے راہ کے نیچے زیر یا راہ کے نیچے دو زیر ہوں تو راہ کو باریک پڑیں گے قاف زیر کئی را زبر ری رو ڈال ز زبر دبر طس عين زبر عين لام زبر, لا لا زبر, لا لا زبر لا على على على, على قاف زبره زبر على ق لا دو تین سین زبر سا فا زبر س ربر رو س ر تین شیم زبر شیم زبر ج جا ر زبر ر الله شجر تا دو پیش تن الله شجراتن شجراتن قاف زبر ق قا الله تا زبر ت الله طت را زبر را الله طرا الله طترا الله تا دو پیشتُن الله اب اس کی مش مزید جو ہے مشق کر کے مزید بہتری کی کوشش کیجیے گا اللہ عز و جل مزید آسانی فرمائے ان شاء اللہ اب قرآن پاک کی سورہ لہب کی دوہرائی اور اخلاص کی مشق کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سورت اللہب اماں سپارے یعنی تیسرے سپارے کی اور سورہ اخلاص یہ نکال لیجیے صلو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 <تصفيق> ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصبح <تصفيق> وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد کو oh, سیٹی کی آواز میں سختی سے ادا کریں گے اور پر پڑھیں گے باریک نہیں پڑھیں گے سہمد نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ اب لو ہوں سو مید وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا عہد اس کو بعض لوگ پڑھتے کُف ون کف ون کاف پر پیش ہے سا پر پیش ہے دونوں کے پیش یہ صحیح سے ادا کریں گے ہونٹوں کو گول بھی کریں گے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے کو فو ون کو وان أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن مو عہد اگ مو سو اب اس کو جب ملا کر پڑھیں گے یعنی احد پہ وقف نہیں کریں گے تو اس کو پھر پڑھا جاتا ہے کل و اللہ احد اللہ نہیں بڑھیں گے بلکہ نون قطنی لکھی جاتی ہے یہاں لگائی جاتی ہے اگرچہ یہاں لکھی نہیں ہے مگر قائدہ نون قطنی کا ہے اور نون قطنی جو چھوٹی سی نون لکھ دی جاتی ہے نا قرآن پاک میں کئی مقامات پر آتی ہے تو وہ نون قطنی یہاں پر لگے گی اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ وصلی۔ وہ وصلی جو درمیان میں آتا ہے اور اسے حمزہ عارضی بھی کہتے ہیں جو وصل میں یعنی وصل کہتے ہیں ملانے کو جب ملائیں گے تو یہ کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے یہ حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے تو نونے تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون کو تنوین کا جو نون ساکن ہوتا ہے نا اس کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے اگر لکھا ہوا نہ ہو تو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے جیسے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے مگر یہ نون قطنی ہی کا قاعدہ ہے زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں اب یہاں نقطنی کا قاعدہ لگ رہا ہے اب اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو اب یہاں تنوین ہے دال پر دو, دو پیش کی تنوین ہے جب ملائیں گے تو آگے اللہ کا جو شروع میں حمزہ ہے یہ وصلی ہے یہ کلام کے درمیان میں گر جائے گا اور جو تنوین ہے دو پیش کی اس کے نو جو تنوین کا نون ساکن ہے کیونکہ تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہی کی اس میں آواز ہوتی ہے تو نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون جو ہے وہ ملا کر اس کو پڑھیں گے جیسے اوہ ل ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم کل کو کیسے پڑیں گے پور پڑیں گے پوپ کو قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد پدی